والسلام نبی اللہ وعلی آلک نور اللہ حضرت حکم رحمت اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت سعین امام شاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا صرف مجھ پر رحم فرمایا اور بخش دیا اور میرے لیے جنت یوں سجائی گئی جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے اور مجھ پر نعمتیں یوں نچھاور کی گئیں جیسے پر نچھاور کرتے ہیں میں نے پوچھا کس سبب سے آپ نے فرمایا میری کتاب اور رسالا میں جو درود پاک لکھا ہے اس کے سبب سے میں نے پوچھا وہ کس طرح ہے فرمایا وہ یوں ہیں صلی اللہ علیہ محمد ادادا ما ذکرہ و ادادا ما و عن ذکرہ الغافلون یعنی اے اللہ عزت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے والوں اور ان کے ذکر سے غافل رہنے والوں کی تعداد کے برابر ان پر رحمت نازل فرما صبح کو میں نے کتاب تو دیکھا تو وہی درود پاک لکھا ہوا تھا جو آپ نے خواب میں بتایا تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدری چینل کے ناظرین الحمدللہ للہ زو درود پاک پڑھنے کے واقعی بے حد بے شمار برکات ہیں اگر ہماری غفلت کی چادر اترتی نہیں ہے میں ایک طریقہ ارس کرتا ہوں اگر ہم نے اس طریقے کار کو پر تھوڑی توجہ دی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک تعداد میں ذکر کرنے اور درست پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں ایک طریقہ سے کرتا ہوں پانچ نمازیں جو ہم ادا کرتے ہیں پانچوں نمازیں پڑھ لینے کے بعد اگر ہو سکے تو ہم یہ اپنی عادت بنا لیں کہ تصویر فاطمہ تین تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر بہت کم وقت میں یہ ہو جاتا ہے اچھا اب اگر آپ امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں بیعت ہیں یا طالب ہیں تو شجرا پڑھنے کی بھی اجازتی ہے تو فجر کی نماز کے بعد یا عزیز و یا اللہ پڑھ لیں اسی طرح پانچوں نمازوں کے بعد مختلف اورات لکھے گئے ہیں یا کریم ہو یا اللہ ہو یا جبارو یا اللہ و یا ستار ہو یا اللہ و یا غفار ہو یا اللہ و آپ پڑھ کے دیکھیے بہت کم وقت میں پڑھا جاتا ہے یا عزیز یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا عزیز ہو یا اللہ سو بار پڑھنا ہوتا ہے تو یوں اللہ تعالیٰ کا بھی کثرت ایک ذکر ہو جائے گا پھر ہاتھ پہ تصویح ہو تو سو دفعہ دور شریف پڑھ لیں گرو شریف جیسا بھی بھی دروش شریف ہی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا جو امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے اس طرح اور بھی بہت سارے درو شریف ہیں اور مختصر دروش شریف بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد دوڑا لیں پڑھیے صلی اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد جو علی یہ جی درود پاک پڑھتا ہے اس کے منہ پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں کتنی برکت اور کتنی فضیلت ہے اس درپا کے پڑھنے کی تو یہ درو شریف ہے اچھا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دروشریف ہے یہ دروشریف پلے السلاۃ وسلام علیکل یا وسلام علیہ رسول اللہ السلام وسلام علیک رسول اللہ السلات و سلام یا, یا, یا, یا, یا, یا رسول اللہ یہ دور و دماغ کو جو درو شریف ہوتا ہے اگر تھوڑا طویل درو شریف پڑھنا ہے بہت اچھا درو شریف ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلاح یا رسول اللہ غور کریں تو اس ایک میں تین درو شریف بھی ہوتے ہیں صلی اللہ علن صلی اللہ علیہ وسلم صلاح و سلام سلامن یا رسول اللہ تو یوں دور الشریف ہے دور ابراہیمی افضل ترین درودوں میں شامل ہے دورد ابراہیمی یہ بھی ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت سارے دور شریف ہیں اور دور شریف کی تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں مگر کیونکہ ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں غافل رہتے ہیں اور ہماری زبان فضول قسم کے کلام بہت زیادہ مصروف رہنے کی عادی بن چکی ہے طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں خاموشی ہم رہتے نہیں ہیں اور شکوے شکایتیں گیلا گیبتیں چگلیاں دل آزاریاں طرح طرح کے معاملات میں ہم گرفتار رہتے ہیں اگر یہ عادت ہو جائے کہ جو میں نے برس کی ابھی آپ جیسے مارکیٹ میں لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھی نماز پڑھ کر اگر آپ کو تصویر رکھنے کی عادت ہے تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں کہ اگر بالفل بالفل مسجد میں نہیں بیٹھ پا رہے آپ کو لگتا ہے کہ بتا میں دکان کی طرف جانا ہے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے نیچا نیچی کرتے, کرتے کرتے کرتے کرتے اپنی دکان پر یا جہاں آپ کا کام ہے وہاں تک آپ پہنچ جائیں یہاں وہاں دیکھ کر یوں ہم چلتے تو ہم ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں یوں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں ہر جگہ پر ہم دیکھتے دیکھتے پہنچتے ہیں کیا ملا بھائی دیکھتے دیکھتے کچھ ملا نہیں اس کی دکان پہ رش دیکھ کر تو دل جلتا ہوگا میری دکان میں نہیں ہے اس کی دکان پہ رش ہے یا کیسا آدمی ہے تو پریشان نظری ویسی درست نہیں ہے اگر ہم نگائیں نیچے رکھ کر اگر آپ چلتے رہیں گے تو شاید اپنے مقام تک پہ پہنچتے پہنچتے آپ جو میں نے ارض کی ہے آپ کو مختصر سے چند ایک اور آڈ اوور رائف میں نے آپ کو عرض کیا ہے اگر آپ اس کی عادت بنا لیں حسار ہے حسار کر سکتے ہیں جیسے سنت کے جو مرید ہیں وہ چاہے تو حصار کر سکتے ہیں وہ حصار کی دعا بھی شجرے جو آپ لے لیں گے اگر شجرا اگر ہمارے یہاں سسٹم پر ہو تو وہ بھی دکھا دیجیے مدھیرے کے ناظرین کو بھی کہ شجرا کیسا ہوتا ہے ہمارا پاکٹ سائز کا جو بھی سائز کا یہ شجرا ہوتا ہے یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ اس کے ابتدائی صفح و حصہ ہے یعنی جان مال عزت آبرو گھر بار کاروبار آل اولاد سب کی حفاظت ہو سکتی ہے تو یہ پانچوں نمازوں کے بعد یہ حصہ ہوتا ہے یہ پڑھ لیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جس سے ہم اگر پڑھنا چاہیں ورد کرنا چاہیں اپنی زبان کو فضولیات سے اور گناہوں سے بچانا چاہیں اور زبان کو ذکر و درو سے تر رکھنا چاہیں تو بہت سارے اورد و وظائف ہیں یہ دیکھیں شجرا یہ جی بھی سائز ہے پاکٹ سائز ہوتا ہے یہ مقتط المدینہ سے آپ کو اذیتر مل جائے گا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ شجرا ہے اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی شجرا آپ کو مل جائے گا انگلش میں تو موجود ہے یہ میرے مل میں ہے آپ کو اور زبانوں میں بھی انشاءاللہ شجرہ شجرا مل سکتا ہے ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر و درود ہر گھری ذر دیر رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو تو یہ ایک ذہن میں تھا کہ ایک مدنی پھول جو ورد و وظاہد کے حوالے سے ہے اب یہ اب کارڈ دیکھ رہے تھے ایک چپ سو سکھ اور جو چپ رہا اس نے نجات پائی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاموش رہنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کی بات کرنے کا ہم ذہن بناتے ہیں تاکہ یہ بقیہ دین جو رہ گئے رمضان مبارک کے انہیں بھیاش اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور ذکر و درود کرتے ہوئے ذکر و درود پڑھتے ہوئے تلاوت قرآن مجید پڑھتے ہوئے قرآن مجید تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے اس کو ہم گزارنے کی کوشش کریں ساتھ ہی ساتھ جو سحر کے وقت ہم اٹھتے ہیں ایک مجھے حکایت ملی تھی یہ بھی میں نے سوچا تھا کہ آج ہم سلسلے میں, میں وہ حکایتی بیان کروں گا تاکہ مزید ورکت نصیب ہوں حضرت سیدنا جعفر خلدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی الرحمۃ اللہ کو انتقال کے بعد خواب میں دے کر پوچھا ما فاحل اللہ کا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اشاد فرمایا اشارات ختم ہو گئے عبارات مٹ گئی علوم فنا ہو گئے احوال بھی نہ رہے اور ہمیں فائدہ نہیں دیا مگر ان رکتوں نے جو ہم سحر کے وقت ادا کرتے تھے بس باہر گئے خدا مندی میں وہی کام آ گئیں دیکھیں یہ مختلف بزرگوں کے مختلف واقعات ہیں کہ کسی نے اپنے خواب میں کون سا واقعہ دیکھ کر کس چیز کو بیان کیا کس چیز کو بیان کیا اس میں کنفیوز ہونے کی یا غلط فہمی لینے کی ضرورت نہیں ہے یار یہ خواب میں کیا یہ باتیں ساری بیان ہو جاتی ہیں بلکہ میں آپ کو ایک روایت بیان کرتا ہوں وہ روایت آپ سنیں تو ان اللہ تعالیٰ یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی کہ یار یہ خواب بیان کرتے ہیں تو یہ خواب میں یہ کیا یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اصل میں علم اور معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے تو موضوع میرا تھوڑا سا کسی اور طرف جا رہا ہے حالانکہ مجھے آج بچی ہوئی تفصیل جو تھی وہ مجھے بیان کرنی ہے البتہ سمجھنے کے لیے ایک روایت آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ رہے آئندہ بھی اس طرح کی جب باتیں بیان ہو تو وسوسوں کا شکار نہ ہو یوں سمجھیے کہ یہ امام جلال الدین سیدی شافئی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے ایک عورت کا ہاتھ شل ہو گیا وہ امہات المومنین میں سے کسی کے پاس حاضر ہوئی عرض کی کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ میرا ہاتھ درست فرما دے انہوں نے دریا فرمایا کہ تمہارا ہاتھ کس طرح شل ہوا اسے بتایا کہ میرے والد بہت مالدار تھے جبکہ میری والدہ صدقہ نہیں دیا کرتی تھی البتہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں ایک گائے غبح ہوئی اور میری والدہ نے تھوڑی سی چربی ایک مسکن کو دے دی اور ایک پھٹا پرانا کپڑا دے دیا جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا وہ ایک نہ میں نے کہا ابا جان کیا نے امی کو دیکھا ہے انہوں نے کہا نہیں پھر میں اپنی والدہ کی تلاش کرنے لگی چنانچہ میں نے انہیں اس حال میں پایا کہ ان کے جسم پر اس پھٹے پرانے کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا نہ تھا جو انہوں نے صدقہ کیا تھا اور ہاتھ میں وہی چربی کا ٹکڑا تھا جو انہوں نے صدقہ کیا تھا وہ اسے دوسرے ہاتھ پر مارتی ہیں اور اس کا اثر جو ہاتھ پر لگتا اسے چوس لیتے ہائے پیاس ہائے پیاس میں نے کہا امی جان کیا میں آپ کو پانی نہ پلاؤں انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں چنانچہ میں اپنے والد کے پاس آئی اور ان سے ایک برتن لے کر اپنی والدہ کو پانی پلایا وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا اس عورت کو پانی کس نے پلایا جس سے اسے پلائے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ شل کر دے لہذا جب میں بیدار ہوئی تو میرا ہاتھ شل ہو چکا تھا تو یوں یہ جیسے کہ خواب میں ہی یہ ساری مطلب واقعات ہوئے اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں اور اس کی زبردست حقیقت موجود ہے موقع ملے گا کبھی کسی وقت تو خواب یہ خواب کیا ہیں خواب کی حقیقت کیا ہے اور خواب بیان کرنے کے احکامات کیا ہیں رب کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ کسی دن اس موضوع کو بھی لے کر حاضر ہوں گا اور جو کل ایک کال تھی صبر و تحمل اس کے صبر و تحمل میں کیا فرق ہے اس کی تفصیل ہے نیت یہ کر لی ہے اب کہ ان تعالی صبر و تحمل یعنی صبر و تحمل عموماً ساتھ بولا جاتا ہے اس میں کیا فرق ہے فرق ہے بھی ہے نہیں اور اس کا کیا بیان ہے انشاءاللہ تعالی اس پر پورا یہاں اسی سلسلے میں مدنی پھولوں کی مدنی محکمہ ان انشاءاللہ بیان کرنے کی نیت کی ہے البتہ بھی آپ نے آخری جو سنی صدقہ و خیرات کے حوالے سے کہ درست صدقہ خیرات نہ کرنے کے حوالے سے کس قدر وہ عورت تکلیف میں آ گئی اور اگر دیا بھی تو ایک پھٹا پرانا سا کپڑا دیا اور ایک چربی سے اٹھا کر دے دی جس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھا صدقہ و خیرات کی عادت ہونی چاہیے کل جو ہم اپنے بیان کو جو ہم نے روکا تھا وہ میں پیچھے سے اگر میں جوڑوں تو پیچھے سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو فتتر میں نیکیوں کے چھ طریقے ارشاد فرمائے ہیں ان نیکیوں کے چھ طریقوں میں سے ہم نے ایمان یہ کیا تھے ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا عہد پورا کرنا مصیبت سختی اور جہاد میں صبر کرنا یہ چھ طریقے تھے جس کی تفصیل میں بیان کر رہا تھا اور کل ہم ایمان کی تفصیل کے متعلق سن چکے اس کے بعد مال کے مستحق افراد انہیں مال دینے کے فضائل کے حوالے سے جو روایتیں بیان کرنی تھی اس میں بھی چھ اس کے مصرف یعنی کہاں کہاں خرچ کرنے کے متعلق یہ جو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے کہ اللہ کی محبت اپنا عزیز مال دے تو اس کی بھی چھ صورتیں بیان کی گئی ہیں میں کل سے دوبارہ کنٹینیو کرتا جو کل میں نے چند باتیں بیان کی تھی تاکہ یہ آج اس پر بھی مکمل ایک طرف ہو جائیے اس میں سے نمبر ایک رشتے داروں پر خرچ کرنا حضرت سلمان بن عام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تادار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاید فرمایا رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دو ثواب ایک صدقہ کرنے کا اور ایک سل رحمی کرنے کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاید فرمایا سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے اس کی تفصیل میں نے کل بیان کی تھی ہم جو روٹھے ہوئے رشتہ داروں سے بھی روٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے جو رشتہ دار روٹ گئے ان کو روٹھا ہوا رکھنے کے بجائے ان کو منانے کی کوشش کریں ان کا ذہن بنانے کی کوشش کریں ان کو کچھ اپنی طرف سے دیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی ہمدردی پیار اور محبت کا جذبہ پیدا ہو دوسرا یتیموں پر خرچ کرنا یعنی جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیج کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا اب یہ میں نے اپنی طرف سے کیا واللہ علم اس وقت کیا صورت ہوگی ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ تیسری چیز ہے مسکینوں پر خرچ کرنا اس میں بھی کل روایت بیان کی تھی کہ حدیث پاس میں ہے کہ ایک لکما روٹی اور ایک مٹھی خورما اور اس کی مصر کوئی اور چیز جس نے کو نفع پہنچ جس نے مسکین کو نفع پہنچے ان کی وجہ سے اللہ تعالی تین شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا دوسری زوجہ کے اسے تیاری اسے تیار کرتی ہے تیسرے خادم جو مسکین کو دے کر آتا ہے رضو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حمد ہے اللہ کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا یعنی رحمت سے خادموں کو بھی محروم نہیں رکھا اب چوتھا مصرف مسافروں پر خرچ کرنا اس سے متعلق حدیث سنیے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں رہتی ہیں کون سی علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاعت کی نیک اولاد جسے چھوڑ کر مرا ہے یا مصحف جسے میراث میں چھوڑایا مسجد بنائی یا مسافر کے لیے مکان بنا دیا نہر جاری کر دی یا اپنی صحت و زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا تو یہ کتنے پیارے مطلب یہاں پر ایک ساتھ اس حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث تھی ایک ساتھ اس حدیث پاک میں کتنے پیاری پیاری باتیں ہوئی کہ مرنے کے بعد جو عمل کام آتے ہیں بات کی بہت پیاری سوچ ہونی چاہیے یہ تو, تو قرآن میں ہے نا یا ائلین عام اللہ ول تنظور نف سنگ ماں لی <لِغَطْ> اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ہر جان دیکھے یا ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا کل ٹو مورو یہ وہ کل ہے جس نے آنا ہی آنا ہے ہم جس کل کی فکروں میں مگن ہیں اس دنیا میں کل تو دور کی بات ہے پل کا پتہ نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں ہے نا میں غلط تو نہیں کہہ رہا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جس دنیا کی ہم کل کی فکر کرتے ہیں یعنی ہمارا تو ایک وہ انگلش میں ایک جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے ٹو مورو نیور کا ڈو یو ورک ٹو لکھا ہوا پہ پڑھا ہوگا کہیں کل کبھی نہیں آتی آج کا کام آج ہی کیجیے لیکن جس کل کی یہاں بات کی جا رہی ہے اس نے آنا ہی آنا ہے قیامت محشر قبر اس کو تو آنا ہی آنا ہے یعنی قیامت کا محشر کے تو آنا آنا ہے موت کا وقت آنا ہی آنا ہے ہاں آن یہاں کل مشر اس دن کی تیاری کرے اس کل کی تیاری کرے اور ہر جان جانے اس, اس, اس, اس, اس, اس کے لیے سوچیں کہ وہ کبھی بھی آ سکتی ہے یہ کل یقینی ہے جس کا قرآن بیان کرتا ہے اور جس کل کی ہم پرواہ کرتے ہیں اس کل کا کوئی پتہ نہیں اس کے پل کا پتہ نہیں بڑا مشہور ہے شہر آپ کہتے رہتے ہیں آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں جس پل کی خبر نہیں ہے پل کے پیچھے اس کل کے پیچھے کتنی دھو سو رہے ہم کو ٹینشن گبراہٹ دکھ پریشانی بلڈ پریشر شوگر بدن کا درد کیا کچھ نہیں لیا اس کل کے لیے جس کا پپا نہیں وہ کل جس یقین ہی ہے ہم سب نے محشر کے دے ہم نے جو کل ایمان کی تفصیل جو لی کہ جو ایمان یا پرانے مجید میں جو بیان ہوا کہ ایمان جو لانا ہے وہ اس کے متعلق آگے کا جو بیان تھا قیامت پر ایمان لائے کہ اس میں بندوں کا حساب ہوگا وہ حق ہے اعمال کی جزا دی جائے گی مقبولہ بارگاہ بارگاہی شفاعت کریں گے یہ جو کل ہم نے سنا کہ قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے اس میں بندوں کا حسابوں کا اعمال کی جزا دی جائے گی یہ کل بیان ہوا تھا ہم اس کل کی تیاری کریں جس نے آنا ہی آنا ہے جس میں حساب ہونا ہی ہونا ہے کیا ہوتا ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے تو ہم نہیں جانتے لیکن اس کی تیاری کریں سوچیے غور کیجئے کیا بھیجا ہے یہاں ہاتھی سے پاک میں ایک بار پھر میں بیان کر دیتا ہوں مومن کا اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی ہیں مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پونچھتی رہتی ہیں کتنی خوبصورت وہ چھوڑا ہوا چیز ہوگی کہ مرنے کے بعد ہمیں ملتا رہے آئے آئے علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاد کی نیک اولاد جسے کر مرا اب ایسی اولاد جو میرے مرنے کے بعد میرے جنازہ پڑھانا درخی بات ہے میرا جنازہ پڑھنے کی عال نہیں رہا یعنی وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جنازہ پڑھا کیسے جائے گا اس کو درست شریف تک تو درست پڑھنے نہیں آتا بیچارے کا پران درست پڑھنے نہیں آتا وہ نماز کو پڑتا ہی نہیں ہے تو وہ نیک اولاد جسے چھوڑ کر مرا ہے تب نیک اولاد چھوڑیں گے تو کام آئے گی یار اولاد سے فائدہ اٹھانا ہے تو یوں اٹھانا اولاد اللہ نے دی اولاد اس کو عقل مند بنے نا مرنے کے بعد کام آئے گی یہاں ویسے ہی کون سی اتنی اولاد کام آ بھی جاتی ہے بہت کم ایسی اولاد رہی گئی جو ماں باپ کے کام آ جاتی ہے اور آ بھی گئی تو کتنے سال کام آئے گی مرنے کے بعد کی تیاری کرتے ہیں اولاد کو نیک بنائیں نیک بنانے کے لیے اس کو نیک ماحول میں بیچی ابھی अभी دیکھئے مارا ماری کریں گے تو یوں نہیں آ جائے گی ابھی تک جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کے لیے کچھ وقت چاہیے درست کرنے کے لیے اور پھر جو بورڈ زیادہ کالا ہو اس کو سفید کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور سفید رنگ بہت چاہیے ہوتا ہے تو وقت لگتا ہے کردار سے نرمی سے پیار سے جہاں جہاں پر تھوڑا بہت اگریسو ہونے کی ضرورت ہو حکمت عملی کے ساتھ اپنی اولاد کو نیکی نیک ماحول کی طرف مثال کے دعوت اسلامی کی طرف بھیجیں ہیں کی طرف بھیجیں ہیں کافلوں میں سفر کرائیں آہستہ آہستہ آہستہ دیکھیں دیکھے ماحول بنے گا آپ بھی آئیے نا کبھی اولاد ہی کو تو آگے بھیجنے کا مقصد نہیں ہے نا آپ بھی آئیے ان شاء مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا یا مذہب جسے میرا سے چھوڑا یا مسجد بنائی بنائیے کبھی مسجد آپ نے نہیں بنائی ارے مسجدیں بنا دے ہاں مسجد بنانے میں کیا ہے اللہ نے اتنا مال دیا آپ کو ایک مسجد بنائے بنگلے ہی بناتے رہیں گے بڑے بڑے فلیٹ اور کوٹیاں بناتے رہیں گے کارے ہی بناتے رہیں گے مسجد بنا لو یار ایک بنا لو مسجد مسجد کت جتل... الم خط... مل... المومنین کتیبرا جتل... رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان متعلق کل جو مدنی مذاکرے میں تحریک چلی تھی لاکھوں روپئے جمع ہوئے مدینہ میں بھی بڑی نیتیں کی لوگوں نے چم بھی اپنی امی جان کے نام پر ایک مسجد بنائیں گے آپ ہی فیدان خد... خدیجت رضی اللہ تعالی مسجد بنا لے چل لو یار آج تو نیت کر لو اچھا پیسے نہیں ہے غریب آدمی ہے آپ ڈال تو سکتے کسی مسجد میں یار دس روپئے ہی ڈال دیا گیا ثواب کے لیے مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ستار دیے والد کا انتقال ہو گیا ہے ماں کا انتقال ہو گیا ہے والد دادا دادی کا انتقال عموماً عموماً دادا, دادا دادی نانا نانی دنیا میں بازان نہیں ہوتے ہوتے بھی ہیں تو اسال ثواب کے لیے مسجد بنا لیجئے مدرسہ یہ مسافر کے لیے مکان بنایا یہ بھی اس میں ہے نہر جاری کر دی اور صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا تو یوں مسجد مدرسہ جامعہ جہاں لوگ پڑھتے ہیں بچے پڑھتے ہیں اور عالم بنتے ہیں حافظ بنتے ہیں حفاظ کے اخراجات لے لیجیے ثواب کمانے کے لیے کہہ رہا ہوں حفاظ کہ میری طرف سے اتنے حافظ وہ بنائے جائیں Uh, اتنے علماء بنا دیے جائیں تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ رابطہ کریں رابطے کے لیے بھی دعوت اسلامی موجود ہے آپ کے پاس کہ ہمارے ذمہ داران ہیں اراکین شورا ہیں نگران کابینہ ہیں یا یہ ایس ایم ایس نمبر دیکھ لیجئے یہ ایس ایم ایس پر آپ ابھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ میں مطلب مسجد بنانا چاہتا ہوں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں یا مدرسے مسجد میں یا جامعہ میں دعوت اسلامی کے دیگر جو کام ہوتے ہیں دار المدین کا اتنا پیارا اسلامک کھلا ہوا ہے, اور صرف نہیں ہے انشاءاللہ یونیورسٹی کا بھی قیام عمل میں آنے والا ہے اور دعوت اسلامی کا زین یہی ہے فری آف کاسٹ ایسا آپ کا چینل, چینل ہے نا آپ کا چندہ مل رہا ہے آپ عطیہ دے رہے ہیں چل رہا ہے اسی طرح ہمارے تقریباً سارے ادارے جو شعبے ہیں وہ فیس ابھی لے چلتے تعبیذات آپ لیتے رہتے ہیں کوئی ایک روپیہ نہیں لیتے تو یہ ایس ایم ایس نمبر دیکھ لیجئے 009 ڈبل زیرو نائن تو یہ باہر سے کال کرنے والے یہاں جو ہیں وہ 0301 ملائیں چھبیس بارہ وہ کر لیں اور اپنا نام وغیرہ دے دیں تو انشاءاللہ یہ اسلام بھائی ہمیں دے دیں گے آپ کا کانٹیکٹ نمبر اور آپ کی وہ چیز کے یہ بنانا چاہتے ہیں بات چلی تھی تو میں نے آپ کو ترغیب دلا دی ہے صدقہ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور جو جس کو تھوڑی وہ جس کی پوزیشن ہے آپ کوئی جگہ کی ترکیب بنا لیں مسجد بنانا شروع تو کریں دعوت اسلامی کا پورا شعبہ خدام المساجد مسجد بنائیں وہاں درود و سلام پڑھا جائے گا گیارہویں بارہویں منائی جائے گی ستائیسویں منائی جائے گی پچیسویں چھبیسویں بنائی جائے گی مائک سے ازانوں سے بولے درود و سلامی سدائیں ہوں گی ازانے دی جائیں گی جمعے کو درود و سلام پڑھا جائے گا مبلگین ہوں گے قافلے ہوں گے درس و بیان ہو رہا ہوگا فیضان سلم کا درس ہو رہا ہوگا کیا کمی ہے اور یہ جو کچھ نکی کے کام وہاں ہو رہے ہوں گے اس کا ثواب پر غور کیجیے پھر یہ سواب جب ہم کو اور ہمارے مرحمین کو جس کے سال ثواب کے لیے کے بعد بھی کو ملتا رہے گا کو مزہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سائلوں کو دینا یاد رہے کہ صرف اس سائل کو اپنا مال دے سکتے ہیں جس سے سوال کرنا شرعی طور پر جائز ہو جس سے مسکن جہاد اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول افراد وغیرہ اور جسے سوال کرنا جائز نہیں اس کے سوال پر اسے دینا بھی ناجائز ہے اور دینے والا گنہگار ہوگا البتہ بعض لوگوں کو سوال کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں انہیں بغیر مانگے دینا جائز ہے جس سے فقیر اب بڑی پیاری عبارت آپ کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی آزمی علیہ رحمت علی اللہ کوی بہار شریعت میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں جسے سیرات الجین میں نقل کیا گیا صفحہ نمبر دو سو بیاسی پر آج کل عام بلا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہیں تو کما کر اوروں کو کھلائیں مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے کون محنت کرے مصیبت جھیلے بے مشقت جو مل جائے تو تکلیف کیوں برداشت کرے ناجائز طور پر سوال کرتے اور بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری چھوٹی موٹی تجارت کو ننگ اور آڑ تصور کرتے ہیں بھیک مانگنا کہ حقیقتن ایسوں کے لیے بے عزتی اور بے غیرتی ہے مایا عزت جانتے ہیں اور بہت ساروں نے تو بھیک مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے گھر میں ہزاروں روپئے ہیں سود کا لین دین کرتے ہیں زراعت وغیرہ کرتے ہیں مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے ان سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشہ ہے واہ، صاحب واہ کہ صاحب ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں حالانکہ ایسو کو سوال حرام ہے جس سے ان کی حالت معلوم ہو اس سے جائز نہیں کہ ان کو دے تو یہ سائلین کے حوالے سے یہ ہے ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ انگاروں کا سوال کرتا ہے خواہ کم سوال کرے یا زیادہ یہ مسلم شریف حدیث تھی تو سائل کون کس کو دینا جائز کس کو دینا نا کس کو سوال کرنا چاہیے کس کو نہیں کرنا چاہیے بھیک مانگنا پیشہ ورانہ بھیک مانگنے کے حوالے سے اور اس کے ذمن میں جو چند مدنی پھولتے وہ میں نے بیان کیے اور بھی کچھ دیر پہلے جو میں نے دعوت اسلامی کو مدنی عطیہ دینے کی مختلف شعبہ میں عطیہ دینے کی دارالمدینہ ہو یونیورسٹی جو بننے جا رہی ہے اسکولنگ سسٹم ہے مدرسۃ المدینہ ہے مساجد کی تعمیرات وغیرہ جو جو ہیں دعوت اسلامی کے نوے سے زیادہ شعبہ جاتے ہیں آلموسٹ بانوے شعبہ جاتے ہیں نائنٹی ٹو تو آپ جو بھی دینا چاہیں مدنی چینل ہی دیکھ لیجئے یہ بھی ایک شعبہ ہے اس میں بھی اخراجات ہوتے ہیں ہم یہ یہی خرچ کرتے ہیں آپ ہمیشہ یاد رکھیے امید کرتا ہوں اس پر ایک اچھی تعداد دیکھی ہوگی چینل پر جب بھی دعوت اسلامی کو مدنی احتیاط دیں اس نیت کے ساتھ دیں کہ دعوت اسلامی آپ کے دیے ہوئے چندے کو مدنی احتیاط کو ڈونیشن کو کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیار رکھتی ہے آپ بعض اوقات پرٹیکولر کر کے دیتے ہیں پرٹیکولر لگا دیں کہ بچے بھی تو جاتے ہیں اور ویسے نارملی جو پر بچے کے بچے آپ اپنا یہ ذہن بنا کریں گے دعوت اسلامی کے کام دعوت اسلامی کا انداز دعوت اسلامی کے سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں چندہ دینے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا کیا شعبہ جات ہیں بانوے شعبہ جاتے ہیں جن میں موٹے موٹے شعبہ جات میں نے آپ کو گنتی کروا بھی دیے ہیں تو یار بانوے شعبہ جات گنتی کروانے بیٹھوں گا اگر ایک شعبے کا تارو میں ایک منٹ میں بھی بیان کرتا ہوں تو مجھے نبے منٹ چاہیے ڈیڑھ گھنٹہ سے میں آپ کو دعوت اسلامی کے شعبہ جات بیان کروں آپ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹی وی چینل آف کر دیں یا ٹین کر دیں مگر دعوت اسلامی کو آپ قریب سے چینل کے ذریعے صحیح یا آپ پریکٹیکلی صحیح دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی میں آپ بھی آئیے اندر آ جائیے کی یہ دعوت اسلامی کا بہت ضرورت ہے آپ کی آپ پروفیشن ہے آپ کا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہمارا والنٹئر کا یعنی رضا کرانا طور پر ایک پورا ایک بینر ایک ونڈو موجود ہے پلیز آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ داؤود اسلامی ڈاٹ نیٹ پر آپ وزٹ کریں ولنٹر پہ جائیں اپنی جو بھی قواعد ہیں وہ لکھ کر آپ ہمیں بھیجیں ہمارے اسلامیہ آپ سے رابطہ کریں گے آپ کمپیوٹر میں آپ اکاؤنٹس میں آپ انجینئرنگ کے اندر آپ کنسٹرکشن کے اندر آپ پرنٹنگ اینڈ پریس کے اندر آپ الیکٹرانک میڈیا کے اندر یا آپ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر یا آپ آئی ٹی سیکٹر کے اندر یا آپ جو بھی تعلیم درس بیان مواد یہ وہ جس جس شعبے میں بھی آپ اگر اپنی خدمات دعوت اسلامی کو والنٹری پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اتنا ٹائم نہیں ہے میں تھوڑا سا اسپیس میں گھر بیٹھتا ہوں میں آفس میں رہتا ہوں یہ میرا مطلب کہ کانٹیکٹ نمبر ہے یہ میرا پروفیشن ہے اگر دعوت اسلامی مجھے کوئی خدمت دینا چاہتی ہے تو دے میں دعوت اسلامی کو اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہوں الحمدللہ للہ آپ گھر بیٹھے بھی دعوت اسلامی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جی ہاں آپ جہاں بھی ہیں دعوت اسلامی فائدہ پہنچا چکے ہیں دنیا بھر کے آشیقان رسول کو میں دعوت دیتا ہوں سو پلیز آپ یہ ولنٹئر فارم ضرور فیل کریں ہر اسلامی بھائی فیل کر لیں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تب بھی فیل کر دیں کہ میں یہ ہوں اس طرح آپ کا ایک ڈیٹا ابھی جمع ہو جائے گا کہ میں الحمدللہ یہ اسلامی بھائی بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ریسپونڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری فیڈ بیک والی ویب سائٹ بھی ہے www. ڈبلو اپنے فیڈ بیک ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اس پر چاہیں تب اپنے تاثرات بھی دے سکتے ہیں تو اپنا موضوع پورا کر لوں پھر امیر علیہ کی طرح چلتے ہیں وصرف گردن چھڑانے میں خرچ کرنا گردن چھڑانے میں سے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنا مراد ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے گا اللہ تعالی غلام کے ہر عز کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر کو سے ہر عز کو یعنی پارٹ آف باڈی کو جہنم سے نجات دے گا حضرت سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں جب میں ابو ریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی میں نے جا کر اس کا ذکر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا تو انہوں نے اپنے ایک ایسے غلام کو آزاد کر دیا جس کی حضرت عبداللہ بن جعفر دس ہزار دیرم یا ایک ہزار دینار قیمت دے رہے تھے آزاد کر دیا البتہ یا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر صدقات واجبہ ہوں تو اس کے دیگر احکام کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے یاد رکھیے اللہ تعالی کی راہ میں رضاء اللہ کی خاطر پیارا مال دینا چاہیے نیز زندگی اور تندرستی میں دے جب خود اس سے بھی مال کی ضرورت ہو کیونکہ اس وقت مال زیادہ پیارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کا وس بیان کرتے ہوئے پرانے پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم کو قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں وہ اللہ کی وہ اللہ کی اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکر شکریہ نہیں چاہتے سورہ آل عمران میں ہے لن تنا لرحت تم ہر گز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو تو یوں مطلب کہ اپنے رب کی ہم اللہ کی راہ میں اپنی پسند چیز خرچ کریں حضرت ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وارکاہ میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ ثواب کے ریاض سے زیادہ بڑا ہے ارشاد فرمایا جب کہ تن تم تندرستی کی حالت میں صدقہ دو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تنگ دستی کا خوف بھی ہو اور مالداری کا اشتیاق بھی یہ نہ ہو کہ جان گلے میں آپ اور کہے کہ اتنا فلا کے لیے اور اتنا فلاں کے لیے حالانکہ اب تو وہ کا ہو چکا تو یہ تن مدنی پھول میرے کرنے تھے اس کے بعد جو نیکی کا طریقہ بتایا وہ نماز اور زکات دے یعنی اور نماز قائم رکھے اور زکات دے اور اس کے بعد جو ایک طریقہ ارشاد فرمایا وہ ہے اپنے عہد کو پورا کرنے والے یہ پانچواں طریقہ بتایا کہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں حدیش میں آتا ہے پورا کرنے والے خواہ اللہ سے کیے ہوئے ہوں یا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے یا اپنے شیخ سے یا نکاح کے بد بیبی سے یا کسی اور سے جیسے حکمرانوں کے وعدے عوام سے برشتہ کے جائز وعدے ہوں کہ ناجائز وادوں کو پورا کرنے کی اجازت نہیں اس کے بعد جو چھٹا طریقہ تھا یہاں نیکی کمانے کا وہ تھا اور مصیبت و سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے تو یہ چھ طریقے جو بیان کیے گئے پھر آخر میں آیا کہ الا اکا لذین اولا اولا الا صدقو و متقون یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہزگار ہیں یعنی صحیح عقائد رکھنے والے نماز دکار صدقات کے عامل صبر کے عادی وعدے کے پابند اور نیک امال کرنے والے ہی اپنے دعوی ایمان میں کامل طور پر سچے ہیں جو کفر اور دیگر تمام گناہوں سے بچنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایمان کا دعوی پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ میں نے نیکی کمانے کے جو چھے طریقے نیکی کے چھ طریقے جو میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر ایک سو میں بیان کیے گئے یہ میں نے سرات الجین سے حت الامکان بیان کرنے کی کوشش کی اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین بھی جاہد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے امیر علیہ سنت کی طرف چلتے ہیں امیر علیہ سنت کو بھی اطلاع دے دی جائے کہ الحمد اب یہ مدنی چینل پر براہ راست پہنچ رہے ہیں صلی اللہ اچھا یہ امیر سنت کی زیارت ہو رہی ہے کالس بھی آئی ہوئی ہیں چلو کال سے سنا لیں میرا نام زاہد حسین مشوانی ہے میں نیوز رپورٹر ہوں میں مدنی چینل کے پانچ سال کی تکمیل پر تمام دوستوں کو تمام ذمہ داروں کو اور وہ تمام لوگ جو اس حوالے سے پیش پیش ہیں اور اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں میں ان کو مبارک مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی جو اس پوری تحریک کے سربراہ ہیں مولانا محمد ایاس عادی صاحب میں ان کی حیات کے لیے دعا ہوں اور ان کے لیے اللہ تعالی برکتیں انہیں نصیب آمین. کریں انہیں زندگی نصیب کریں اور آمین. اس چینل کی کامیابی کے لیے میں گو ہوں کہ اللہ تعالی اس مدنی چینل کو دن دوگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین, آمین. اور السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام راجہ خان ہے میں لندن انگلینڈ سے بول رہا ہوں میری عرض یہ بہت بڑا دار بار اور داڑھی رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور داڑھی رکھ کر کیسے داڑھی رکھنی ہونی چاہیے ایک نمبر دو کہ جو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں اسلامی بھائی لگا رہا کیا یہ کہیں کہ مسلمان بھائی یہ کیسا لگے گا اسلامی بھائی کہنے میں حرج کیا مسلمان بھائی کہیں گے بولیں گے فلاں بھائی بولو بولے भाई فلاں بھائی بولو تو اسلامی بھائی بولنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں کوئی شرعی یا کسی قسم کی خرابی بھی نہیں ہے نہیں. اور داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے اور ایک مشت داڑھی کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی کے نیچے سے داڑھی کو یہ پکڑے تو یہ پوری ایک مٹھی بنتی ہے اس کو اندر تک لے جائیں مٹھی بنتی ہے اور اس کے جو زائد والوں اس کو کاٹ لینا چاہیے تو یہ ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے پوری کی پوری الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اور کون سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اعجاز قادری ہے میں گرو مندر سے بولتا ہوں سو کہ ڈیڑھ لوگ اتنے جو ہوتے ہیں نا جگہ کو نکالتے ہیں یا رمضان میں جو بھی نکالتے سب کا خیراب ستھرا وہ کو جو ہے نا دو پانچ ہزار دے کر جو ہے نا وہ دیتے ہیں اور باقی لاکھوں روپیہ جو ہے نا دوسری جگہوں پہ بیانٹتے ہیں کیا مطلب وہ بہتر نہیں ہے کہ لوگوں کو بھی مطلب پوری کفالت کے ساتھ ان کو پورا فائدہ یا پورے مہینے کا رمضان کا خرچہ یا عید بڑا کپڑے ڈائٹ خرچ مکان کی ضرورت ہے یا شادی بیاہ کی ضرورت ہے وہ اگر پوری دینے کے علاوہ لاکھوں باہر کے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باہر تو کیا مطلب مستحقین کو اگر بانٹتے ہیں تو اس میں کیا ہر جائے بلکہ ہمارے مفتیان کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر لاکھوں روپے کی زکوٰۃ ایک ہی کو دے دینے سے جو کہ مستحق ہو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ زیادہ سے زیادہ اس سے مستعفید ہوں اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کو دو پانچ ہزار روپے سے بھی گزارا ہو جاتا ہے پانچ دس ہزار روپئے بیس ہزار روپئے کسی کو ملتے ہیں گزارا ہو جاتا ہے اس کو رمضان میں اور دیگر عید وغیرہ کے موقع پر اس کے لیے سہولت ہو جاتی ہے اور بھی مجھے پتا چلا لیکن امیر سنیں کچھ مت نہیں پھول اٹا فرما رہے ہیں چاہتا ہوں کہ ہم امیر سنگ کی طرف چلیں اچھا نہیں آئی ہمیں چلیں آڈیو نہیں ہے وہاں سے ہم آپ کو امیل سون کی آواز نہیں سنا سکتے کسی اور جگہ سے چونکہ یہ لائیو ہو رہا ہے امیل سونت کا آج ڈاکٹرس کے متعلق مدنی مذاکرہ ہے تو اگر مدنی چینل پر ڈاکٹرس ہیں یا ڈاکٹرس سے یا میڈیکل فیلڈ اگر کوئی ریلیٹڈ ہیں حکیم بغیرہ جو بھی اس طرح کی جو طبی حوالے سے تبدیل کہلاتے ہیں یا اس میڈیکل سے متعلق جو کنسرن جو فیل ہے جو بھی ہے جو میڈیسن سے متعلق ہوتے ہیں کمپاؤنڈر وغیرہ ہوتے ہیں ان سب کو چاہیے کہ اگر باب المدینہ میں تو مدنی مذاکرے فیضان مدینہ میں آ کر اٹینڈ کریں بات ہی کچھ اور ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی اور بہت مفید معلومات امید آپ کو حاصل ہوگی ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ مدنی چینل پر بھی رہی ہے جو ڈاکٹر سے متعلق ہیں اگر ڈاکٹر اسلام بھائی کوئی بھی ایسے اہل محبت اگر سن رہے ہیں تو پلیز ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ اپنے کنسرن جو بھی آپ کے متعلقہ ڈاکٹرس ہوتے ہیں ان کو بھی کہیں کہ یار آج دیکھ لو ہو سکتا ہے کہ تمہیں آج کا دیکھنا تمہارے پروفیشن کو فائدہ دے دے اور شریعت کے مطابق پروفیشن میں کیسے کام کرنا وہ کئی ڈاکٹر تو ہمارے فیضان مدینہ آ بھی چکے ہیں حمل رسول امیر سنت کے ساتھ انہوں نے مغرب کے بعد کھانے کی سادت بھی حاصل کی ہے تو ان ڈاکٹروں کے ساتھ بھی آدمی میڈیسل نے کھانا کھایا اور آج انشاءاللہ ڈاکٹر اسلامی بھائی اور اس فیلڈ سے متعلق جو ہیں ان کا مذاکرہ ہے آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں بہت سارے مقامات پر ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں ہماری پوری مجلس بنی ہوئی ہے ان سے بھی کنسنٹ کریں زیادہ تعداد میں آئیں تاکہ ہمارا میڈیکل کا معاملہ بھی شریعت کے مطابق ہو دوائیں جو مہنگی ہیں اس کے متعلق دواؤں کے استعمال سے متعلق علاج کرانے سے متعلق خود آپ کامیاب ڈاکٹر کیسے بن سکتے ہیں چلے انشاءاللہ یہ سوال بھی کریں گے امیر سنت سے اگر یہ نہیں ہوا تو کہ کامیاب ڈاکٹر بننے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کے مطلب کا سوال ہے اللہ عمل کے توفیقرمائے آمین نبی جائین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب چونکہ امیر نے سنت کی ہم آپ کو آڈیو نہیں پہنچا سکیں گے لہذا وہ سوئچ بھی کروں گا تو وہاں ناطے وغیرہ تو ہوں گی سن نہیں سکیں گے چلیں کال اس لے. کال ہی لے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ غلام شبیر میرا نام ہے اسلام آباد سے بول رہا ہوں میں بابا جانی اور مجلس شورہ کے تمام ارکان مدگی چینل کے تمام جو منتظمین ہیں ان کو پانچ سال پورے ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں میں برکت اتا کرزاک اللہ بہت بہت شکریہ جن جنوں نے بھی اب تک ہمیں کالز کی میسج دیے مبارکبادیں دی اللہ تعالیٰ ان تمام معاشقان رسول کا جزائ خیر عطا فرمائیں جی کال سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ برکاتہ میری جانی پورا سا بہت اچھے اور کا پروگرام میری پوری فیملی بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں اور الحمد للہ جان حضرت مولانا محمد دامت ہمارے جماعت کو امداد دا میں علم میں, میں ماشاء ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ مدنی چینل دیکھنے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دینے کی میں آپ کو مزید دعوت پیش کرتا ہوں اللہ عمل کی توفیق اطا فرمائے فی الحال میں عشا کی اذان ہونے والی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی عطا کرے اور یہ جو رمضان مبارک کے جو بقیہ ایام رہ گئے اسے عبادت کے ساتھ ریاضت کے ساتھ اور اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بی نبی جی نمین صلی صل اللہ, صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی الحبیب صلی اللہ محمد